إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عاماننا من يهده الله فلا مذينا ومن يذيله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يسلح لكم آمالكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يتعلناها ورسوله فقد قاب فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضرانة وكل ضرانة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِبُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا انڈ بلاہلین اللِّ لِلَّهِ محترم اشدیلا محترمعین دین نوجوان ساتھیو دینی ماں اور بہنوں یس فرۃ البقرا کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج پتنے کا موضوع ہے حب برغاہ و حبر یعنی اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے خود الہی اور خود رسول ایمان کے دل عج... کے... کا... ہے کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست نہ ہو جائے آپ نے ساتھ نمایا لا منوح ہٹا اکو نہ تم اس سے کوئی آدمی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ ابھی واپاری بیوی بچے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محبت کہا جاتا ہے کسی کی خوبی کے کسی میں کوئی خوبی دیکھ کر کے اس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو جائے کسی چیز کی طرف طبیعت کا مائع ہو جانا اس کا نام محبت ہے لیکن محبت جو ہوگی کسی کے اندر کوئی خوبی آپ دیکھتے ہیں کسی کے اندر کوئی حسن جمال دیکھتے ہیں किसी के अंदर कोई कमाल चीज है इन तमाम चीजों को देख करके आपका दिल उसकी तरफ माय होता है उसी को अवदत कहा जाता है इसी तरह किसी के एहसानात को याद करके आप और किसी के एहसानात हैं جس نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ بھلائیاں کی ہیں اس کے اور اس کے قبر و کرم کو یاد کر کے آپ کے دل میں جو اس کی چاہت اور اس کی طرف مینار ہوتا ہے اسی چیز کا نام محبت ہے اب کائنات میں سب سے زیادہ احسان اور سب سے بڑا خبر و کرم ایک انسان کا جو ہوتا مخروق پر ہوتا ہے وہ اللہ وحرم لا شریف کا ہے اس قدر اللہ رب العظمین کے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں کہ ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن وائم ڈاؤن مطلب اللہ تو حسو اللہ رب العظمین کے انعامات کو یاد کرنا چاہیں اور کوئی گننا چاہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی نہیں سکتا رب العالمین کا پرنام ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات اللہ تعالیٰ کے کمال کو اگر لکھنے کے لیے دنیا کے سات سمندر اور وہ دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور صاف سمندر کے پانی کو سیاح بنا دیا جائے اور کوئی لکھنے والا اللہ تعالیٰ کے انسانات اللہ تعالیٰ سب و کرم سے لکھنا چاہے اللہ تعالیٰ فرماتے لکھ نہیں سکتے صاف سمندر کے سیاحی اور سات زمینوں کے درخت کے قدم ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین کی حق اللہ تعالیٰ کا تمام اللہ تعالیٰ کا احسان ختم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا شکر گزار بنائے اور اللہ ہم بنائے تو سب سے محمد یہ کمانا ہم نے بتایا یہ محمد اللہ رب العالعالمی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو کہ جی کائنات کی تمام چیزوں کی جی محبت کروانی ہو اور محبت ایسی ہو کہ جی اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر عمل کرنے پر وہ محبت آپ کو مجبور جی اور وادہ کر دے جس کو کہا جاتا ہے محبت اور ایسی محبت ایمانواروں کے دل میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ضروری ہے اللہ رب العالمی یہی ایمان کا تقاضہ بیان کیا ہے رب گد نے فرمایا سر سر مجا پیدا کیا ہے نہ کرے منو نا کرو آپ نمرا کر بہا ورا سورہ وران ہو اور نوی جو سچ ایمان لا دیتا ہے کرما پہ کر کے مسلمان دے دیا اور کرنے کے اقرار کر لیا اب اس کے لذیذ اللہ اس کے رسول کی محبت پر کائنات کی کوئی شیر والد نہیں آتی یہاں تک تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی کرما دو کئی میں جمع نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا گھر سے اس کا بیٹا ہو اس کا باپ ہو اس کے بھائی ہو اس کے اشروا کاری اور سندھے قبیلے کے لوگ ہو کرونا پہنے کے بعد کسی بھی ناپرمان کی محبت اللہ تارا کی محبت کے ساتھ دل میں جمع نہیں ہو پاتی رب نانگی نے فرمایا یہی لوگ انہیں ان سے تقاپتی لوگ ہی منارا جب کے دل میں اللہ تارا کی محبت انتظار آ جائے ایسی ایسے ہو جائے کہ اب کسی ناپرمان اور ناپرمان محبت کی جب یہ باشندہ رہے سرب ملازمین اور اللہ ملعین نے کی مدد کیا ہے وہی رحم جناتا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس جنت کے اندر نہریں جاری ہوگی ہر اس کے اندر ہمیشہ ہوں گے رب اللہ ان سے خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ویٹ سے جائیں گے رب العالمین نے آبھی ساتھ رمایات حال ارب یاد رکھو یہ اللہ تارہ کا گروہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جماعت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور وہی دنیا کے اندر غالب آیا کرتی ہے جو جی لوگ اپنے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر واقع رکھتے ہیں اور اس کے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوتے ہی ہیں اللہ <سؤال> حرم علازمین نے ان کو اپنی ملاح دیا ہے اپنی جماعت کرار دیا ہے اور بھرپوٹ کر دیا ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ کی محبت بڑی باطمار محبت ہوتی ہے حضرت انس باد امام امام اللہ نقل کرتے ہیں انس بلّہ تارام ہو کہتے ہیں ایک سکن خان کے और समय चुड़ना मतस्था कियामत कराएगी सवाल करने वाला मुसलमान है मर्द मौजूद है सबका सच्चा मौजूद है इसीलिए उसने कहा यार मतस का अ कियामत कराएगी आज विशा समय मैं अमत का रहा قیامت کی پوری کیا تیاری کر رکھتی ہے جو قیامت کا انتظار کر رہا ہے اور قیامت کے بارے میں ہم سے پوچھ رہا ہے ماں آگ کر رہا پورے سیامت کی کیا تیاری کی ہے وہ سکھایا جا رہا چلوں گا ہم نے قیامت کی تیاری کر لیا ہے آج ہمیں کیا رکھا ہے اس میں کاف اماحول ہی اپنے دل کو اللہ سندھ بھر دیا یہ ہم نے تیاری کر رکھی ہے آپ نے ساتھ میں چل ار تا با من احبر کا اگر کیا نہیں اور محبت نہیں جیسے آج سونے بتا رکھا ہے ہم سے سونے محبت کیا ہے جب نی ابھی رات کا میرے ساتھ سنایا ان کا مہا من احمر کا تو تجھے بسارت ہو کہ آمد کے دن اللہ تارا جنت کے تجھے انہیں لوگوں کے ساتھ رکھے گا جس سے تھی نے محبت کیا ہے ارد نرما چاہے اللہ ہو تارا کہتے ہیں جب کا مسلمانوں نے جملہ سنا کہ ہم اور حد رسول کر کے مقام مرتبہ ہے اس کی بنا پر مو جن سے نہننے کے بعد ہم آ جانا ہم آپ بڑے ہر مسلموں فرہن اچھل کبھی کھو سن تمام آپ مام تھا کہ مسلمانوں بھی مزید بھی ایک بڑی خوشی کی لہر کا دور کی جن کا اس کلنے کو سن لے ہوئے کے بعد مسلمان خوش ہوئے تھے کہ حل تا محمد احمد اللہ تعالیٰ ہمارے ضلع میں اپنی اور اپنی ندی کی محبت پر وقت کر دے حضرت اپنا کار مصروف حضرت روایت امام بخاری امام مسلم اور ہی میں نقل کیا ہے حضرت کہتے ہیں ہم لوگ نہیں رہے تھوڑا مسجد میں دیتے ہوئے تھے یار تورنہ ادرگی رہتے ہیں وہ ایسا انسان آیا جس نے نہ ایمان کے بارے میں سوال کیا نہ میرے زمانے کے بارے میں سوال کیا نہ کسی اختی مسائل کو پوچھا اس نے یار سر اور رجمن یہ حق نہیں آپ کا کیا خیال ہے اس انسان کے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کسی کو محبت کرتا ہے لیکن ان کے دل بن نہیں پاتا اور دوسری روایت میں اور وضاحت ہے اس کا یار سرا کرا تما کرا رجنس یہ عمل کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے ان کے جیسے میں نہیں کر سکتا نہ ان کے جیسے بہت کر سکتا ہے نہ ان کے جیسے کجرت کر سکتا ہے نہ ان کے جیسے سرکار اور تعداد کر سکتا ہے نشچیز ہے لیکن وہ اتنے آگا درجے سے رسمیاں رسوئے ساتھ ہمارا اگر اس نے نیک لوگوں سے محبت کیا ہے تو نیک لوگ محبت کرنے کی بنا پر گر کے ان کے نہیں کر سکتا لیکن اللہ کا قیامت کے رکھے اس کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن سے بہت کیا ہے اتنا سننا تھا وہ سب دن دل باق اس کا کنکار باہنا میں بھی نہیں اس حدیث کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو اشارہ کیا پھر اس شخص نے کہا کہ یار اللہ بنگال رکھنے میں رہتا ہوں دور دراز لیکن آپ سے آج آپ کے ساتھ سے کیا کرتا یہ ہمارے اس نے جنک کرتا ہے یہ ابت یہ ابوت میرے یہ آپ کے صحابہ جو تو چوبیس آپ کے ساتھ ہی میں ان کے سے عمل نہیں کر پاتا میں کیا نہیں کر سکتا لیکن میں بھی لوگوں سے کرتا ہوں آپ سے کرتا ہوں پھر ہمارے پوچھ لے سمجھتا تھا آدمی جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ رکھا جائے گا قیامت آمد کے جنت میں میرے بھائیو میرے لوگوں سے محبت کرو اللہ سے کرو رسول سے کرو سہارا سے کرو فلم اسٹاروں پر کنکٹ کرکٹ کھلاڑی سے, سے, سے کرو گے تو ان کے ساتھ ہو گئے اگر لڑی سے محبت کرے تو نبی کے ساتھ دیداروں سے محبت کرے تو کے ساتھ تمہیں جانا ہوگا یہ نل محسوس کام کا فیصلہ ہے حضرت کا خبر خاص کردیثوں سے بہتری فبیلت بہتری فبیلتیں سابت ہوتی ہیں نمبر اچھی طرح سے کام کھول کر کے سن لو جو انسان نیک لوگوں سے نندی سے پیغمبر سے رسولوں سے غرضوں سے شہیدوں سے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دو شارتیں ان حدیثوں کے اندر دی گئی ہے بہت بے یہ ہے کہ سیاحت کے لیے میں اللہ تعا لوگوں کے ساتھ رکھے گا جیسے پہاڑ پانچ کن کے ساتھی آتے رگو لال قاتے ہی وہاں کو مال نوینا وسکا وسٹ واڑھے یہ کے اندر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ سندی کے ساتھ رکھیں گے شہرا کے ساتھ رکھیں گے اور طالح کے ساتھ رکھیں گے امام سلمان اپنی مول اور اپنی مختارانی آج کم کے اللہ و تالانہ سے کرتے ہیں جو ان مونیمنٹ رضی شرط اللہ و تعالہ کہتے ہیں میں نبی ہے ساسان کے پاس بیٹھے نہیں ہوں اتنے میں ایک شخص آیا ہمیں ہم میں اندر چلو گھر لیکن کنارے بیٹھ کر کے کمرے بھی وہ سب نبی ہے ساسان سے سوال کرتا ہے اور سوالات آپ کرنے کرنی ہے آج میں کیا کہتا ہے کیا اللہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں میں اللہ تارا کے گواہ بناتا ہوں اور اندر اللہ میںلہ بنا کر کے آپ ان کے سامنے اللہ کہتا ہوں کیونکہ دنیا میں میں آپ کے اپنی چار محبت کرتا ہوں وہ آپ کو میرے ہمارے گھر میں ہماری مسلم ہے اللہ جی کے سب دلی کے بھی محبت آپ کے زیادہ میں کرتا ہوں وہ ہمارا جی اپنی اور بھی زیادہ محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہے یار سڑا اور وہاں ہی لاکھوں کی بائرس کر دیے ہے اللہ جی کے خرچ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں دور دراز کا رکھنے والا ایک جنگل بہار کا رہنے والا آدمی ہے وہاں آپ کی محبت جو ہمیں ستا دی ہے ہمارا آرتی میں کرم دے اللہ جی کے جو تو کی محبت ہے تو دیدار نہ لیتا ہوں دل کو قرار ملتا ہے بنوانا تو آگاہ کرو کیا مشکل ہے اللہ حسن تو کچھ نہیں ہے لیکن کوئی بار بتا تو میں تو جگت میں اللہ انبیاء کے ساتھ آپ سڑک دے گا آ, تو خطر تو انداز لیکن میں جنگل مل بھی گئی پہلے جگت میں داغ دے گا وہ اور آپ ان کو بتائیں گی تو میں آپ کے پاس تک نہیں پہنچ سکوں گا آپ کا وار نہیں کر سکتا ایسا سوال کیا اور میرے آپ اور تم کیا ہم نے بہتر کیا ہے تو دھر, اللہ ہیں جس نے اللہ رسول سے محبت کیا مرنے کے مارک کی آدت کے جنگت سے بھی ہم اس کو ہی کے ساتھ رکھیں گے سوشت کے ساتھ رکھیں گے, گے, گے جس سے محبت کیا ہے دنیا میں وہی کے ساتھ اس سے ہم جنت میں رکھیں گے آپ اس طرح کہ ہم جاؤ ہر کوئی نے تمہاری پریشانی کو دور کر دیا ایک بہت بڑی فبیلتی ہے آخرت ان کی صحبت میں نصیب ہوگی ان کے ساتھ ہم جنت میں ہوں گے نمبر دو میرے بھائی اس حدیث کی حادیش میں ایک فبیلت ایک بیان کر دی گئی ان لوگوں کی جو اللہ کی نبی کی رسول کی اور بحض داروں سے محبت کیا کرتے ہیں ان کی دوسری فبیلت یہ ہے کہ اللہ نا ان کو انشاءاللہ شاء اللہ آفید کرے گا ان کی موت خیر ہوگی اور ادا کرے گا اللہ یہ دونوں سے ملتے ہمیں ادا کر دے اپنے محبت اور محبت دل میں جتنا زیادہ پیرست ہوگی آپ کے دل میں جتنا زیادہ ہوگی اتنا گا اللہ کا ناصیم <سلام> اللہ اور رسم سلم کے ساتھ فرما برداری آپ کریں گی اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نبی کی سچی محبت ہوگی تو آپ اپنی ماں باپ سے بھی محبت کریں گے کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جی. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہندو کے ماں باپ کی خدمت نہ کی جائے ماں باپ سے محبت کا سیدھا اللہ بارہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سچی ہوگی صحیح مانوں گے تو آپ اپنے بچوں سے بھی محبت کریں گے کیوں بچوں سے محبت کرنا بھی اللہ کے نزول کی سنت ہے گے اگر آپ محبتیں ہی اور محبت رسول سچی ہوگی تو آپ اپنے سروس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں گے اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں ہمارے دلوں اللہ کے رسول کی سچی محبت محبت, ہو, جو محبت نہ ہو اگر ندیب محبت ہوگی تو سنت نبی سے سمت رسول سے محبت ہوگی آپ کی لائف میں شریر سے محبت ہوگی ہو اللہ سے محبت اللہ توارا کے کتاب سے اور اللہ تارہ کے نازی کردہ سے محبت ہوگی اللہ کرتے تھے اللہ بتا وہ تاقید آئی ہے کہاں کرے اللہ مین اخاروں کا حق بتا وہی نہ اے اللہ اپنی مجھے کر دے اور محبت ہمیں عطا کر دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ حب بہت اللہ اور ان تمام آمان کی محبت ہمارے دلوں میں سوٹ کر دے اللہ جو امان جو مشیاں آپ کو کبھی ہم کو پہنچا دینے والی ہیں میرے یہ پتا کے کھڑے کہ ہمارے ضلع میں اللہ کی محبت کچی ہے یا چلتی ہے نمی کی محبت کی علامت کیا ہے ہم کیسے سمجھی اور ایسے ہم سابق کرتے کریں صوا ہی ہمارے صوبے میں اللہ کی محبت ہے اور رسول کی محبت ہے اس کا ایک کچھ علامت بتائی گئی ہے کچھ لوگوں کی قرآن نمیر کام کے میں ہم سے بڑی ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں رسول سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں بڑے لمبے لمبے دادا کی کرنے تو رب عام کی آیت ایک امتحان ناگر کیا ہمارے کل انٹوانے گا کو ہمارے نبی ان سے کہہ لیجیے اگر <تصفح> ہم لاہور کرنے والے ہو تو ہمارے نبی کرنے ہوں میں خود کی سب سے بڑے سے جب تک ہم نہیں شریعت کی تیل کریں شنیہ کو بڑا نہ کریں کسان ملا بڑا من نہ کریں شنیہ رسول پر کریں, رسول پر کریں حد حد حد دے دے جب تک ہماری نہ جائے محبت تو ہے اے ندی ان سے کہ دو اگر اللہ جو محبت کے محمد کے دعوے دار ہو تو ندی کی اجتوا اور پیرمی کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو نبی کی پیرمی کرو گے اگر نبی کی اجتبا کر تم نبی کی اجتبا کر کے تم نے سائز کر دیا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور سیل کے سارے گناوں کو تمہارے معاف کر دے گا نصیب فرمائے سب کو سچی محبت عطا کرے ارحم عام جو صفائی کے لیے عطا فرما جو مضبوط ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشانیوں کو دور کر دے مرے بچوں کو ہدایت کرتے فرما دین کے ہاں باہا پورے ان کو دین کے قریب کر دے اپنی اپنی نبی اور فلم کی محبت ہمارے دلوں میں دے ارحرا رنجیز ہمارے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو ام امام فرما دے ہر قسم کے ابو او راج دینا و عام دینا اللہ کے ہر مسلمان کو فرما جتنے ہمارے مسلم ممالک ہیں عرحان آدمی ان تمام ملکوں کو ہر قسم کے فساد سے تب تو بھارت اور پورے سے اللہ تعالیٰ میں کر دے اور انہیں ہم امان تال کر دے اور تمام مسلمانوں کو ایک کر دے مستحق کر دے مستحد کر دے جس ملک نم رہتے ہی اللہ رتے آدمی اس ملک کے حکمرانوں کو آمانے توسید رکھا انہیں آماد کے کرنے کی توفیب دے جو آپ کے پرائی کرنے والے ہی جو نمک کے لیے مسلمان کے لیے انت کے لیے کام کے لیے خیر وقت بنتے ہیں اور ان تمام ان کی نیتوں کو قبول فرما اور ان تمام آماد کے ان کے ہاتھ کو روک دے ان کے ہاتھ کو پکڑ لے جو ہوتے ہیلینا رہا شان وا یہ سہ شان وے ول یہ ترون وا کڑو راہ اکبر اور اس کو بنا دیا ہے اور